رحمل عزیزہ من آج جولائی انیس سو چوراسی کی چھ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابب سے ہوتا ہے سورت ایک جیرو ابا کاما اس نے تیوری چڑھائی نو بچی بڑا لاگوار گزرا ان کے اوپر کہ اس کے پاس ایک غریب بندہ کی ہے دوسری بات میں میں کروں گا سنجید ایک اہم مدعا ہے زندگن تو وہ پہلے بھی ہے. میرا خیال ہے کئی بار ہے لیکن اس سلسلے میں خاص طور پر میں اسے دوہرانا ضروری خریدتا ہوں پرانے کریم کے راستے میں سازشوں سے جو رکاوٹیں پیدا کی گئی ان میں ایک عصیدہ شان نزول کا بھی ترجمہ یا کم کم ترجمہ دیکھ لیں گے تو وہاں لکھا ہوا ملے گا میری صاحب کی شان نزول یہ ہے اور اس حکم کی شان نزول یہ ہے یہ شان نزول کیا تھی ہے اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو رکاوٹیں بڑی بڑی پیدا تھی ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک شان نزول کا عصیدہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق کا سلسلہ قرآن پہ ختم ہوا نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوئی دین کو مکمل کر دیا خدا نے قرآن کے اندر دین میں رہنمائی دی گئی ہے تمام نو انسانی کے لیے ادبی طور پر یعنی قیامت تک کے لیے تصویر بھی ایسی دین کی کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں ناتمام یا تشمہ رہ گیا ہو یہ محدود رہ گیا ہو کسی خاص زمانے کے تک قیامت کے لیے نو انسانی کے سامنے جو پرابلم آنے تھیں ان کے متعلق قرآن میں رہنمائی دی گئی اور مشیرت نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کے بعد کسی مزید حکم قانون اصول قدر رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے تو اس سلسلے کو ختم کر دیے صبح یہ مشیت کے ایک پروگرام کے مطابق یہ ضابطۂ ہدایت نازن ہوا خدا کی طرف سے مکمل کیا گیا اسی مشیت کے مطابق جو کچھ خدا نے دینا تھا وہ اس میں دے دیا پھر اسے سمجھ لیجئے جو کچھ خدا نے نو انسانی کو قیامت کر کے لیے دینا تھا وہ اس کے اندر دے دیا نظور کے معنی یہ ہے جو سیز پیدا کیا گیا کہ وہ کیا نکلا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ رسول اللہ سے شکایت کی اس طرح سے اتنا فرم لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اتنا بڑا کرنے کا جن کو باقردہ نکلنا چاہیے ان کی شکایت اللہ نے سنی تو اس پر خدا کی طرف سے پردے کے آ جائیں گے ایک مثال میں نے دی ہے آپ دیکھیں گے پوران تین دنوں میں اکثر ہوگا کہ کس دشانے میں رول یہ ہے کس دشانے میں رول یہ ہے اب ذرا غور سے سمجھ اچھا لیجیے یہ آخری بار آخری کارے میں باتیں آ رہی ہیں آپ کے قرآن آئے بات یوں ہوئی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ آئے سی جی سی بات قرآن کسی خاص اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے متحد رہنمانیاں نہیں اس میں دی گئی بلکہ جہاں دنیا میں انسانوں نے کچھ آپس میں واقعات کیے تو ان واقعات کی وجہ سے خراق سے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم پھر سوچنے یہ کہ قرآن ترین کا ضابطہ مشیر کے کسی پروگرام کے مطابق اس طرح سے مرتب ہو کر نہیں ہوا بلکہ وہ دو نے مجبور کر دیا کہ وہی وہ اس کے مطابق اتنا کرے اس واقعہ کی وجہ سے اصل وہ نہ ہوتا وہ وہی بھی اور قرآن نے وہ واقعی تو دھیان کیا اس کے مطابق جو رہنمائی دے رہی تین کو رہنمائی دی ہے جتنے بھی قرآن کریم نے خود واقعات بیان کیے ہیں کنواں میں سابقہ کے انبیاء گزشتہ کے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد وقاع نگاری نہیں ہے بلکہ ان کے ضمن میں ان کا مبنی وہ اب بھی احکام دیے ہیں ہدایات بھی ہیں اقدار بھی ہیں جو دین کا مقصد تھا اور یہ سارا قرآن نے خود کر دیا ہے وہ واقعات بھی بیان کر دیے وہ ان امریکوں کے آوازوں و واحد بھی بیان کر دیے دی دی، اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ سارے کام و اخدار وابستہ وہ مکمل کر دیا اب جہاں قرآن نے خود نہیں کسی چیز کے متعلق کچھ کہا وہ ان لوگوں نے پورا کی کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس لیے یہ حکم نازل ہوا پھر دہرا دوں کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ آتا تو قرآن کی رہنمائی یا قرآن کے آسان ہیں ان واقعات کے اوپر جو چیزیں دی گئی ان سے یہ واقعات نہ ہوتے تو یہ واقعات نبی لبھی تم سلسل کی زندگی کا سی ہوئے نا واقعات تو ہوتے رہتے ہتھیانوں کا اگر حضور تجرتا تھا اور زندہ رہتے اور کچھ واقعات ہوتے تو اور بھی کام آ جاتے قرآن میزا بہت ہو جاتا اور حضور کے بعد قیامت تک واقعات تو ہوتے رہیں گے نظور ختم ہو گئی اور جو چیزیں مجھے منع کر دی تھی خدا کی طرف سے دہی کے نزول ہونے کا دہی کے نزول کا وہ واقعات تو ہوتے رہیں گے اب اس کے مطابق وہی کی رہنمائی نہیں آئے گی کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ نے غور سرمایا کہ اس رسیدے نے قرآن وحی، وحی کا مقصد قرآن دین کی اقدیت ختم نبوت ان تمام کی اوپر کے اوپر کیا اثر خاصی اب آپ کیا کھوتے رہے اب وہی نہیں آ کیونکہ خدا نے حکام نے ختم کر دیا اور جو چیزیں موجب ہوتی چیز تھی اس رہنمائی کے معذم ہونے کی وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں تو جو رہنمائی آئی وہ محدود ہو کے رہ گئے اس خاص واقعہ سے اس واقعہ کو سامنے لائیے تو پھر سمجھ میں آئے کہ یہ معنی کیا ہیں اس خاص حکم کے کیونکہ اس اس واقعہ کی نسبت سے معنی متعین ہوں گے نا کہ یہ بات انہوں نے کی تھی اس کے متعلق یہ وہی آئی ہے تو قرآن تو محسوس اور محدود ہو کر رہ گیا ان واقعات پر فہم قرآن مبنی ہوا ان واقعات کے اوپر اور یہ واقعات قرآن کے اندر درج نہیں ہیں یہ کہاں ہے ڈھائی سو سال بعد کی روایات میں تین سو سال بعد کی تاریخ میں وہ بزرگار بخارا سے تو لائے انہوں نے آ کے یہ جی جمع کی کوئی لجاپور سے آئے کوئی ترم سے آئے سارے ایران سے آئے وہ انہوں نے یہ شان نزون کے واقعات انہوں نے دیے اپنے اب جو واقعہ انہوں نے دے دیا وہ آیا کے معنی اس سے متعلق ہوگا وہی وہ مفوم ہو گیا اس کا بند کر دیا قرآن کے رہنمائیوں کو ان واقعات کے ساتھ جو انہوں نے رکھنے میں تو آپ نے غور سمجھایا کہ قرآن کے ساتھ کس ایک عیدے نے کیا کیا, کیا؟ اب اگلی بات یہ رہی کہ وہ پھر یہ عیدہ کیوں وجہ ہوا اور کیوں یہ چیزیں کی گئی اس کے تحت کوئی بڑی تھی گنجائش نکلیں اس سے بڑی بڑی سازشیں کر رہے یوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایک مثال ارد کرتا ہوں سور نو میں چوبیس لاکھ گیارہ سے یہ شروع ہوتا ہے واقع مشہور ہے عام طور پہ اس کے حضرت عائشہ رضیلاس کے معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف چومکھ لگانا تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا عام مشہور ہے بڑی شہرت اس کو دی جاتی ہے واقعہ پرانی کریم میں یوں ہے یہ جو آیات ہیں جا بل عشو تم نم تم یہ لوگ جنہوں نے یہ تومت थी تھی یہ से میں سے گرو تھا اور وہ جو ان کا سرگنا تھا قرآن نے کہا لہو عذاب العلیم اگلی آیت میں یہ ہے کہ اب آئی وہ رہنمائی جو دینی تھی قرآن دی رہنمائی یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی تم لے کے آئے کوئی کسی کی خبر لے کے آئے تو دیگر مقامات میں ہے کہ جب کوئی کوئی خبر تم پر لے کے آئے تو اسی وقت اس کے اعتماد نہ کر لیا کرو اور اس کو آگے نہ پھیلایا کرو اس کی تحقیق کیا کرو اور حکومت کے مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو متعلقہ آفیسر حکومت میں مقرر کیا ہو اس کی طرف دیکھا کیا کرو کہ وہ اس کی تحقیق کرے خود کو خود اس کو لے دوڑے نہیں کھاتا اور لے کا یہ نہ کیا کرو اس سے معاشرے میں کتنا پھیلتا ہے یہ حکام پران میں موجود ہے اسی سلسلے میں یہاں بھی یہ کہا کہ جب یہ لاؤ جا اس سمے ہو تو پہلا رد عمل تمہاری طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا فالو یہ تو آن دی فیس آف اٹھے کہتے ہیں نا یہ تو نظر بازار نہ ملوم ہوتا ہے کہ یہ تمہیں کراچی کے لیے یہ بہتان ہے یہ صحیح نہیں ہے تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے اس کے آگے ہے اس کلو کل تم بھاگے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم سے ہم قطن ہمارے لیے یہ ہمیں گئے بلکہ سکھانا تحتان عظیم یہ بہتان نظر آتا ہے یہ آیات ہیں اس میں قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ وہ کون خاتون تھی جس کے خلاف یہ بوتان تراشی تھی یہ کہیں نہیں آیا قرآن نے جو رہنمائی اس میں دی ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی جو نام دیے جاتے ہیں واقعات کی تفصیل بیان دی جاتی تو آ رہی نہیں کرتے حضیرہ احمد صرف داستان سے ہوتی ہے آیات میں نے پیش کیا آپ کے سامنے اس کا صحیح اور کام سنا بھی آ گیا ان کے روح سے ان آیات کا مسوم سمجھنے میں کسی قسم کا کو کوئی اجاؤ پیدا ہوتا ہے کوئی کوئی دان کسی قسم قرآن میں تو کہیں لیکن دلپسوش میں یہاں کہ اتنی بھی لا ہوگی کہ بالکل لائے تو اللہ تعالی نے یہ وہی بھیجی اور اس نے یہ کہا میری اس کی گواری دی اور اس کے رسول نسل قم کے وہ مطمئن ہوئے اور پھر مجھے کر بڑی تفصیل کے ساتھ اس قسم کی خاصیت اس کے تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں جب افسانائی ہی مخلوط ہو تو افسانے کی تو حرکت پوری کی جاتی ہے تو لفظ یہ ہے جو میں نے رکھ لیا ہے آپ کے ساتھ آپ سوچئے کہ مقصد تو حضرت رضی اللہ بنانوں کے خلاف ایک نقصان کیا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا آپ یہ سوچے بھی کرتے تھے کہ تیرے مستقر کی ذات نے کیسے تک ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نہ مطلب ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ فردان ہے یہ اس کے عدیم ہے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن نے یہ کہا کہ جب اس قسم کی کو خبر آئے اس کی تقیق کیا کرو تحقیق نہیں کی جا رہی قرآن نے یہ خود کہا ہے قومت لگانے کے سلسلے میں اسی سورہ نور میں ہے ازب جس کو کہتے ہیں کہ قدب کی صورت وہ کوئی بہتان کرا چی کرے تو اس سے کہو کہ چار دبا دو اس کے لیے اگر ایسا نہ کر سکے تو اس کو صدا دو یعنی بہتان کے سلسلے میں یہ سارے اقام تم قرآن میں موجود ہیں بہتان کا چرچا ہوتا ہے رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی حکم کی بھی تعمیر نہیں کرتے معذ اللہ معذ اللہ آپ سوچ لیجیے کہ اس کے بعد یہ افسانہ نگار یہ سادشی کس نتیجے میں پہنچانا چاہتا ہے بیوی کے مسلس ایسا ہی سہنت نے ہم نے ضرورت ہی نہیں سمجھ تحقیق کی یہ کہنے گی کہ یہ بہتان ہے اس نگار تحقیق کے بھیج دیا ہوتا رہا وہ کہتی ہیں اللہ کہتے ہیں کہ عورت آتی رہی میرے پاس نہ روتی رہی سارا رسول صلی مہینہ سولہ مہینہ ترقی نہیں کرائی اس کے بعد بھی کسی تعطیب کے نتیجے میں روش. کسی ترقی کے بعد اس نتیجے سے نہیں پہنچی کہ میں بہ گنا ہوں میں گنا ہوں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کے ان کی بریت ہزور کا اسوا اتنا ہمارے لیے تو قیامت سب کے لیے ایک ماڈل ہے اس روایت کی روح سے کیا اسوا ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات اس قسم کی دونوں فرازی کی بات آئے تو قرآن یہ کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے رسول اللہ نے جو کیا تھا وہ ہے نا تمہارے سے سنت سُننا سے رسول اللہ اور اس کو بخاری نے بیان کیا کوئی تحقیق نہ کرو کچھ پوچھو نہیں بخار دیجو دیکھ اب آگے جا کے مشکل پیش آ گئی رسول اللہ نے کسی تحقیق کے بعد یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ دوان ہے وہی آئی ان کو تو وہی آ گئی ہم پہ تو وہی نہیں آئے گی ہم نے جس کو میں سے بھیج دیا وہ تو گئی یہ ہے عزیزہ نے من آیات کی شان نزول شان نزول احمد محمد گر قیامت احمد را کرا دی سر کے ساتھ و براروئی قیامت کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ نام سے کہتے ہیں ام مومین ہیں یہ مائیں ہیں اپنی ماؤ کے متعلق مطلب خیال میں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم قرآن نے کیا کہا ہوا ہے کہ تمہارا یہ رد عمل ہونا چاہیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اس طرح سے تاکیق کرنے چاہیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اس اتنے گناہ ہوا مارنے چاہیے اور اس وقت تک اس ملنا کو بالکل بھائی اور ذمہ سمجھنا چاہیے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا جا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہے یہ سنسون اس کے لیے گئی دیش کے بڑی تک اپنی طرف سے انہوں نے بڑی چند آرمی کے حملے ساتھ حضرت سہایتا کی عظمت بر فرارتی کے خدا نے بڑی بھیج دی رسول اللہ کے کی متعلق ہے یہ ہے عزیزان من نمن نزول کا عقیدہ عہدہ کرنے کے جذبات سے محرف میں اگر اور بیان کروں اور ان میں بھی نبیت مسلسل بھی کسی نہ کسی شکل میں مدت ہوتے نظر آتا ہے کہ کتنی گہری سازش تھی جو یہ ہو رہی ہے قرآن کے خلاف ندی تم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف حضرت زینب علیہ السلام کا نکاح تو حضر کے ساتھ جو بات بالکل صافی تھی حضرت زہنب آپ کی خوفی رات بہن تھی کتنی پیڑھی بہن بچپن سے اکٹھے رہے تھے اس کی شادی آپ نے خود یہ اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ اس لیے ایک قرائش بڑی ہاشوں کی عظیم ترین ایک خاتون کی شادی ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر کے مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے خود شادی کی اور اس کے بعد وہ نہ سکی شروع ہوتا ہے نہیں, نہیں. حضرت زید میں قرآن میں یہ ہے کہ حضرت زید میں اس کا بھی ریفرنس دے دوں گا تینتیس بتا سینتیس برائے آزاد کی وہ آئے تھے اس میں یہ واقع موجود ہے معاملہ اس حد تک گزر گیا کہ حضرت زید ان کو تلاق دینے کا روانہ ہوگا قرآن میں ہے کہ نبی اکم سلم نے عزت کہا کہ نہ سلاد دو آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کی جو شادی اس مقصد کے لیے کی گئی ہے وہ ناکام ثابت ہو جائے جی. اور پھر جو اپنی خوفیزات بہن تھی ان کو گزرے گی ایک تو شادی اس طرح سے کی پھر اس مدام دادے نے مدام میں ماپر کی اس نے تلاب دے دی کچھ بھی سا, قرآن میں یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے انہیں اگر ریتو, اس کے باوجود تو, تو یہ اتنا سدمہ گزرا تھا اس خاتون پر اضرت جانب پر کہ اس کی تلاشی کے لیے اس کے بعد نبیت النت قدم نے خود ان کا بات یہ واضح شانول معلوم ایک اس شادی کے بعد ایک دن ربیع حضرت گئے نہیں تھے ان کی بیوی یہی حضرت دروازہ کھولا وہ سامنے آئی اللہ تو حضور ان کو دیکھ کے ان کے روشن کو دیکھ کے عمر کرے ہوئے اور شادی کی ہوئی کسی زہر کے گھر میں جیسے گئے دروازہ پوزا ہے سامنے سے وہ نظر آ گئی ہے اور چاہا کہ کچھ شادی کر لیں اور زہر سے کہا کے ان کو تلاش دے دو تاکہ میں شادی کر سکوں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ روک رہے تھے انہیں کے لیے نہ کرنا شان نزول جو ہے بخارو کی وہ یہ کیا رہی ہے دار سبس سبس سبس سبس پیش کیا جا رہا تھا جب غیر مسلم اندر ہمارے آپ کو جو انہوں نے تو درد کر دی بخاری اور مسلم نے ہزار برس سے ہمارے ہاں کے سارے اور کو بھائے سینے سے لگائے پھر رہے ہیں نثاب میں یہ داخل ہے درخت میں یہ پڑھائی جاتی ہے ان کا ختم ہوتا ہے آپ کو مزدور ہے پرانے کریم کا ختم جو ہے یہ تو خطیب ہوتا ہے آپ کو حیران ہونے لگ گیا پہلے تو میں بخاری ختم ہوتا ہے یہ جتنے بھی بعد میں یہ کرام بان کے نکلتے ہیں ان کو شرط ملتی ہے یہ ساری جتنی روایات ہے اس قسم کی جانے مزول تھی یہ حدیث کے جو مجبور ہیں ان میں ہے تو یہ آپ یہ جو غیر مسلم جب ان قسم کی روایات کو رکھا کرتے ہیں یا ویسے ہی پیش کرتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات مشتمل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تقاض ہو جاتے ہیں کہ یہ کتاب بیم کی جائے یہ بند کی جائے اور اس کے بعد جو اور بھی نموسے رسالت کے ناطا جذبات کے زیادہ مشکل ہوتے ہیں وہ جو کچھ کریگولرس ہے وہ بھی پسند ہوتی ہے میں کراچی میں تھا تو ایک دفعہ ایک کتاب آئی وہاں سے مگر سے انگریزی کی کتاب سیرت میں لکھی ہوئی تھی تو اس میں اس قسم کی روایات تھی تو اس کتاب کو ریفر کر دیا گیا میری طرف بھیج دیا گیا کہ ذرا اس کو دیکھو کہتے ہیں اس کو بین کر دیا گیا تو کیا اس میں ایسا مواد تھا کہ اسے بین کر دیا جائے پانی اس کتاب کو دیکھ اس میں یہ جو روایات تھی وہ بالکل صحیح صحیح اس نے غفل کی ہوئی ہے اس نے کسی قسم کی کوئی غلطی کو اضافہ نہیں میں نے اس کتاب کو کل روایات کے اوپر حوالے دیے کہ یہ بنا کتاب میں ہے یہ فناہ حدیث ہے یہ فلاح روایت ہے یہ پنا قدری میں ہے یہ سارے دکھ کے تو میں نے کہا کہ یہ ہے اس قابل کہ واقعی بین کی جائے کہ یہ اتنی بڑی سہمت لگی ہے لیکن اس کو بین کرنے سے پہلے ان کتابوں کو بین کیا جائے جہاں سے شخص نے لیا ہے وہاں ان کتابوں کے اندر جو یہ چیزیں موجود ہیں ان کو تو تم سیراکوں سے لگاتے ہو ان سے تو ختم کرتے ہو ہوئے دہراتے ہو اور جو اس میں سے نقل کر کے اپنے ارے چور کو مارتا چور کی ماں کو مارو ماں کو کیسے مار امام جو نے وہ کتاب میں جمع کی انہیں وہ بدستور اسی طرح سے لیا بات ہو رہی تھی شان نظور کی عقیدت آپ نے یہ خیال فرما لیا کہ یہ کے وزع کرنے کیا جذبہ ہے محرطہ کیا گنجائش نہیں تھی اس قسم کی یہ تم کی اس قسم کی افسانہ نگاریوں کی اگر قرآن تک رہا جائے تو قرآن نے کوئی ذکر نہیں اس قسم تک کیا اپنے واقعات کے متعلق یہ ساری چیزیں ہمیں آپ کے اندر شاندور بیان کر دیا کہ صاحب یہ تھی وہ بات اس طرح اس طرح خلالے یہ آسام ناظر کی ہے یا یہ آئے تو فری اور اب ان آیات قرآن کو انہیں روایات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے ان کا ہی یہ مقدم کیا جاتا ہے یہ ہے شاہ نظور کی بات تو میں پتا قرآن کریم اپنی ذات میں خود مقتفی ہے اس نے خود کہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ خدا کی کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے اس نے بڑی تعدی سے یہ کہا ہے یہ اور یہ چیزیں پہ ہاتھ لات کے بالکل تعفی نہیں ہے موڈ مل ہے نافس ہے تشنا ہے کمی ہے اور وہ ساری چیزیں پوری کر رہی ہیں یہ دوایا جو خاص مقاصد کے تابع وضع کی گئی پرانے کریم میں جہاں تک نام لینے کا دیکھ رہا ہے ایک سے کا نام آیا ہے تو جن کا کہا میں وہی اس واقعہ کے اندر جہاں سنبھایا مجھ سے کہا میں نے کہا شکریہ یہ ہے کہ حضور ان سے کہہ رہے تھے ام سکھ کا کا لوج نہ دو قرآن کے الفاظ یہ ہے نے ابھی ارد کیا نزول کی روایت جو ہے حضور اللہ دیکھ کر اس نے ان کی بیوی کا معذلہ پریتا ہو گیا اور ان کو ہم آدھا تلا اور یہ جو بات ہوگی کہ قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے یہ سیزا یہ اوپر اوپر سے کہتے تھے کہ ایسے ہی سے یہی چیز کیا کہتے کہ فی الحال کے سر سنم کا حرون کی سیرت سے مقدس جو نو انسانی کے لیے قیامت کا خشبہ رکھنا ہے یہ چیزیں پیش کی انسانی کے لیے قیامت کا خوشبہ رکھنا ہے یہ چیزیں پیش کی جاتی دی. اور بھی وہ قیامت کہ جو یہ کہہ دے کہ میری فیرت اس کو دوبارہ نہیں کرتی کہ میں حضور کی طرف سے اس کو منسوخ کروں اس کے خلاف کو لگا دیا جاتا ہے کیوں امام بخاری کی کسی روایت کو بھی اس نے قرآن کے خلاف جاتے جائے نہ ہوتی ہوتی رہے بخاری کی کسی روایت کو نہ کہہ دیا جائے ان سے بھی غلام نقمہ ہے مسافری مسلم کازیزہ نے مانا قرآن کے سمجھ میں میری یاد رکھی ہے رکھ دیا کہ نام جو لیا ہے تو یہاں قرآن نے صرف یہاں حضرت زید کا نام لے پر سارے قرآن میں کس واقع میں ہے یا وہ ابی لہب کا نام ہے یا ابی لہب تو کسی کا نام نہیں قرآن نے دیا یہ شان کے لیے ایک ہے شاید ان کے لاتے ہیں یہ اس کے متعلق ہے یہ اس کے متعلق ہے اس کے متعلق آ گیا اس کے متعلق آ گیا اور ساری چیزیں اسی قسم کی ثابت کی قرآن سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی ختم ضرورت نہیں ہے وہ خود مختلف ہے اپنے مسئلے اور مقصود کو وہ خود واضح کرتا ہے سورج دیکھنے کے لیے کسی طرح کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن کریم اور جو قرآن میں خوب سارا ہے، علم اخت شعور سہن شراخ یہ قرآن اور علم اپنے انسان ہے. قرآن سمجھنے کے لیے یہ کافی کافی سارے ذرا کرنا یہ دارے کے قرآن کے ساتھ قرآن میں کمنگ ہے نور ہے روشنی ہے خود مختلف ہے لیڈی کے کے آنے نظر ان کے نزدیک اب ہم, ہم آتے ہیں سائد کی طرف جو آج کی درج کا مدو ہے سورائے سورج ابندہ انجوام پسانی چک مارو گئی تیوری چڑھائی منہ بسورا بڑا نادواد گزرا کیا نادواد گزرا یہ کہ یہ ایک غریب اندر سوال ہے قرآن نے یہاں نام نہیں لیا کہ کس نے یہ کیا اس پہ یہ واردات گزری شار نظور سنسنان، جبتن سنسنان، جبتن سنسنان، آئے کی ایک بات میں بیٹھے ہوئے و تلسیم کر رہے تھے پچھلے دن ایک مسلمان صحافی مقبول نام بھی دے دیا وہ آ اور آپ گئے اور رسول اللہ کو یہ نا گوار گزرا آپ نے تیوری چڑھائی منہ مسورا یہ کیوں آ گیا پرانے نہیں میں ابھی اب کہوں گا کہ قرآن نے کیا کہا یہ پہلی چیز تو یہ ایک طرف یہ روس آئے قریش ہے امیر لوگ ہیں سردار ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں دوسری طرف ایک غریب اندر کا بستاؤ یہ بتا رہے ہیں کیا قسم کر میری نیند آئے غزل میں کس ذرا سی باقی شاید کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے سر میں یہاں یہ بات تو پوری کرنے کی بیچ میں صلی اللہ علیہ تو حاطمہ نبی جہاں سے شروع ہوئی ہے بات سلسلہ کی اور نبی کی حضرت نور علیہ السلام وہاں سے کیا بات شروع ہوئی ہے قرآن اس نے پورے قصے میں بات کیا کہی بات یہ گئی ہے کہ اس دعوت کے اوپر کہنے والے جنہیں یہ لوگ نچلے درجے کے کہتے تھے कहते کہتے تھے کمی کہتے تھے کنجڑے کہتے, کہتے, کہتے تھے یہ تھے جو, آئے اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ آئے اور یہ آ کر حضرت نو سے انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اگر تم نکال دو تو ہم آئیں گے اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے برابر ہی جہاں بیٹھے ہوئے ہوں ہم ان میں سے معروف ہوں یہ بھی ہم برداشت कर सकते आते हैं हम قبول کرتے ہیں تمہاری دعوت کو ان کو نکال دو اور اس کے جواب نے پھر پہلی دعوت کے جواب نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا سر کو خلوص ایک ایک کا سر کو خلوص تمہارے جیسے ہزاروں کو تمہارے جاتے ہزاروں کو نشاو کیا جا کرتا ہے ان کے اوپر کیا کہتی ہو تم یہاں معیار دولت اور حجمت اور عزت اور وقار نہیں ہے یہاں محبو. یہاں معیار ایمان ہے جو اس کے ساتھ آئے گا وہ مسجد و مکرم ہے وہ میرا مکرم ہے میرے قریب بیٹھے گا تمہاری خاطر اگر میں انہیں نکال دوں گا خدا مجھے اپنی باردا سے تھکا دے کے نکال دے گا نکالتے اور ہر نبی کی سرپرج میں یہ چیز چلتی پاگل بنا انہیں پاگل بنا ہندر نہیں وہ سردار جو تھے انہوں نے آ کے یہ کچھ کہا نبی نے کہا کہ مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے صرف کے دل سے آتے ہو تو آؤ نہیں آتے ہو تو جاؤ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ بڑے بڑے لوگ اپنی پارٹی میں شامل کرنے ہیں کہ کسی طرح سے میں کامیاب ہو سوال نہیں ہے یہاں تو یہ ہے کہ سب کے دل سے سے قوم اس کو قبول کرتا ہے یہ ربیہ کیا کام سیروا اور ان کے یہاں کی روش بھی آ رہی ہے قرآن کی تعلیم چلی آ رہی ہے اور انہیں آگ ہے یہ قرآن کی تعلیم کیوں انسانیت کی مساوات ہے جو قرآن جو تلقین کرنے کے لیے یہ کچھ والدے نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم <پوسیق> سنی انبیاء کرام کے آخری پہ نبی علیہ وسلم کے, کے مسلم مطلب قرآن نے یہ کہا خلق عظیم کہ آپ تو انسانیت کے خلق عظیم سے حامل انبیاء کرام کے جمرے کا اتنا عدالظم نبی خل کے عظیم کا حامل جس کو قرآن کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور اس کی یہ قدیت ہو کہ اگر ایک غریب یا ایک اندر آ کے ماپس میں بیٹھ گیا تو یہ شان بیان کی جا رہی ہے آیت کا اصل مطلب کیا ہے شیک صاحب نے مطلب پابندی لگا دی آئندہ عزیز یہ ہوگا آج کچھ بات ہی نہیں جیسا جب بھی آپ لیں آپ کے خلاف متاثرات برابر اور ان کا کام سے کیا جا رہا ہے تین نو آ رہے ہیں اور نواز نئے قسم کی مارک پڑتا ہے تو میں پوچھنا چاہوں کہ اتنی سی بات یہ نہ پوچھیے کہ میرے پاس اس کے زانے کے لیے ضائع کیا پوچھیے کہ یہ پروٹے ہے ایسا جھوٹا جو ہے یہ اگر آپ جو باہر ہاتھ اکامت دین کے وہ बड़े بڑے بڑے متقب اور روزگار ہیں وہ اس قسم کی اس قسم کے کھلے ہوئے جھوٹ کی جرت کیسے کھا لیتے ہیں پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے پہجرد کر لیتے ہیں مادوجی صاحب نے یہ فیصلہ غور سے سنیں انہوں نے کہا یہ ہے کہ جھوٹ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب ہونے کا فتلہ دے دیا گیا ہے واجب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ویسے نہ کیا جائے تو اس سے گنا ہو جاتا ہے تو اجازت ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا زندگی کی بعض عملی ضروریات کے لیے اب ان کے نزدیک اس سے بڑی عملی ضرورت تر کیا ہو سکتی ہے یہ اکبر ذکر کرتا ہے خود آتا اس زمانے میں یہ شخص اسے اس نام کا نکل پڑ رہا ہے جس اس نام کو شکست دینے کے لیے ہم اس قدر جہاں بہار پر کھاتے ہیں اس کے لیے طریقہ یہ کہ بدنام کر دیا جائے کہ کوئی اس کی بات نہ سنے چنا سے میں نے پہلے ارج کیا ہے کہ من کرے سنت تو مجھے اس وقت کہا لیا جب میں نے یہ عرض دیا کہ سنت کی روح سے پبلک نالج کا کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکے گا جسے تمام خرکے لطفی کا طور پر اسلامی تسلیم کر لے منقر سنت منکر حدیث مجھے اس وقت کہا گیا اور دیا ہے کہ خود مودی صاحب نے انیس سو ستر میں بیس سال بعد اعلان اس کا کیا لکھ کے یہ کچھ دیا اور اسی لیے کہا کہ اس کے مطابق تو نہیں بن سکتا فکر ہمشن حاصل کی جائے انہیں کسی نے بھی نہ منکر سنت یا منکر حدیث کہا اور میرے مطلب خود انہوں نے بھی یہ اس کے بعد کہا کہ یہ منکرے سنت اور منقرے حدیث ہے سمجھے گئے یہ حدیث کے متعلق اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں بڑی دنان گزرتی ہے کہ میں یہ بھی صفائی پیش کروں کہ میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم وی ذات گرانی کو کیا سمجھتا ہوں میری کتاب میں انسان جس ہے اپنے منہ سے لینا کہہ رہا جن جنوں پڑھا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت نبی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر اور پیزا کتاب دوسری مجھے ملتی اس میں سینکڑوں حدیثیں میں نے نقل کی ہوئی ہیں انداز یہ ہے کہ اوپر قرآن کی آیت لکھتا ہوں اور اس کے مطابق جو حل کی سیرت میں حدیثیں ملتی ہیں ساری اس کے اندر میں لکھتا ہوں شاہکار رسالت میری دوسری کتاب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ہمایوں کا پورا نقشہ اس میں دیا گیا ہے اس میں مقدہ ابھی اس نقل کی دنیا کا سا. یہ ساری ان لوگوں کے سامنے ہے جانتے ہیں ان چیزوں کو تین نمازیں نو روزے یہاں ایک فرقہ ہے نرآن یہ ان کا عیدہ ہے تین نمازیں اور نو روزے اور وہ عجیب قسم کی نماز ہے جو انہوں نے اپنے ہم کر رکھی ہے اس فرقے کے خلاف سب سے زیادہ میں نے مخالفت ان کی ہے لٹریچر میرا موجود ہے ترفیت لکھے تلو اسلام نے ان کے خلاف میں نے مضامین لکھے آپ احواب میں دیکھے ہوں گے ان میں سے کسی شخص نے ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا میں نے ان کے خلاف یہ کچھ لکھا اور یہ پھر تین نمازے اور نور ہو جو ان کے ہیں میرے سب ہیں بار بار کیا چلے جا رہے ہیں ایک بڑی ہے یہاں ایک سال تھے آئی پی ایس کے اب ریٹائر ہو ہوئے انہوں نے لاہور میں ایک دفعہ یہ طرح ڈالی کہ نماز اردو میں پڑھنی چاہیے انہوں نے اردو میں نماز ان پڑھائی بھی دی یہاں. یہاں یہ بات ہوئی میں نے دیکھا کہ لاہور میں سے کسی شخص نے ان میں سے اس کی مخالفت بھی کی میں کراچی میں تھا وہاں سے میں نے سب اعظم پوسٹ لا کے لاہور میں لگوائے یہ کہنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا فسنا ہے اسلام کے اندر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن صرف اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں قرآن ہے دنیا کی کسی زبان کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا اس اتنے کا حبی سے سب بات کرو میں نے یہ کہا اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تنقید کرتا یہ پڑھنا اردو غالب ہو جاتا ہے یہ چیز میں زبانی نہیں کہتا یہ ہے اردو اسلام کا مقصد و مسلک کم از کم بیس سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ طلوع اسلام کی ہر دوسرے تیسرے مہینے شاید میں یہ جی شکتا ہے اور یہ ٹیمپلٹ جو ہے میرا خیال ہے شاید آپ لاکھوں کی تعداد میں یہ جی شک کیا ہوا اس کے اندر آپ غور کیجیے لکھا یہ ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ شرف و عظمت انسانیت کی نیاضی قبرا ہے یہی وہ پکیزہ سیرت ہے جو تمام نوائے انسانی کے لیے اسوہ حسنہ ہے حضور کی سیرت طیبہ کا جو حصہ قرآن کریم کے اندر معقوظ ہے اس کے قطعی یا یقینی ہونے میں کسی قسم کا چب و شبہ نہیں باقی رہا وہ حصہ جو قرآن سے باہر ہے تو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے یا جس سے حضور پر معاذ اللہ کسی قسم کا تان پایا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بات غلط ہے کسی حضور کی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے یہی اصول صحابہ اعتبار کی سیرت کے متعلق لکھ سامنے رکھنا چاہیے جس میں لکھا یہ ہے میں نے کہ اس وقت ملک مسلمانوں ملک کے, کے مختلف ہرکے مختلف قسم کی الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں انی اختلافات پائے جاتے ہیں کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان ج جس طریقے سے بھی یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا نئی وجہ کی نماز اجاد کرے یا اس میں کوئی تفریق کرے اس میں دیکھا یہ ہے کہ یہ چیز اگر کسی وقت اسلامی مملکت کام ہو گئی اس کا کام ہے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے لیکن کسی فرد یا کسی گروہ کو آج اس کا حق نہیں پہنچتا اور لکھا یہ کہ ہم بھی اسی طریقے سے نواز پڑھتے ہیں جس طرح سے باقی مسلمان پڑھتے ہیں ان میں ہم کوئی فرق نہ خود کرتے ہیں نہ کسی طرح سے اس کی تنقید کرتے ہیں بلکہ کہتے یہ ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرے یہ اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے ہم ہر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو صدور اسلام کا تعلق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے نہ مذہبی فرقہ سے نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کے نزدیک دین میں فرق اس لیے کہ اس کے نزدیک دین فرقہ سازی شرک ہے حکومت کے مختلف فرقے جس طریقے سے نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں ہم ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرتے ہم صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تاکہ کسی طرح پھر سے قرآن نظام خلافت علام حاج رسالت کا قیام عمل میں آ جائے یہ ہے ہمارا مسلط جسے ہم برسوں سے دوڑا کے چلے آ رہے ہیں اس کے خلاف جو کچھ ہماری طرف منسوخ کیا جاتا ہے وہ مخالفین کا خراف جانتا ہے اب رہا اس پروپیک ڈنڈے کی مشینری جتنی مشینری ان حضرات کے پاس منظم ہے کراپے گندے کی دنیا کی کسی بڑے سے بڑے منصب کے پاس بھی نہیں ہے ہر شہر ہر شہر کے ہر گری ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر کوچے میں مسجد موجود ہے مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے وہ ان کے ہاں کا ایک رسیپشن اسٹیشن ہے وہاں پانچ وقت لوگ جمع ہوتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ایک اجتماع ہوتا ہے وہاں سے کوئی آواز کسی کے خلاف جو اٹھے سارے ملک کی مساجد میں سے وہ آواز وجہ وقت اٹھ ہے اور وہاں سے پھر وہ نمازی لے کے باہر آتے ہیں حکم یہ ہے کہ جانے نام خدمے میں کچھ کہہ رہا ہو تو نمازی کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ختم کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے بعد چلے آتے ہیں اور پھر باہر بات چلتی ہے کتاب دیکھا سنا آپ نے مجھے آ کرنا ہے وہ پرویز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہتا بھائی تم نے کہیں یہ پڑھا اس سے ملا اس سے پوچھا تمہیں کیسے معلومات ملے ساری دنیا کہتی ہے یہ سب ہے ساری دنیا کی کسی نے نہیں نہ ہے نہ ساری دنیا کہتی बात یہ ساری وہاں بھی वहां یہ شخص پردیش تھا جو ان کی مخالفت کا پردیش تھا وہاں ان کو شکست ملی ہے اور بری طرح شکست یہاں میں پتا ہے کہ صرف یہ اکیلا شخص ہے جو اس آواز کو قائم یہ کرنا جا رہا ہے اور یہاں بھی وہ سنتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسا نکو بنا دیا جائے تو اس کے قریب نہ اور وہ کامیاب ہے اس ہے ان کی دنیا کیا چاہیے تھا پر ویسا پینے والوں ویسا تھا وہ پر ویسا پینے والوں تمہیں اس کا کیسے پتا کرنے کا ساری دنیا سے پروپر دن جو ہے باجود نہیں کس ویکٹر والا ہوا میں اس کے باوجود اس زمانے کا سامر سے لے کے اس وقت تیروں کو کھیل کر چلا جاتا ہوں اور ریزان باقی رہے اب رائے انقلاب بھی ہمیشہ تنخواہ ہوتا ہے آپ جب پہلی آواز اٹھاتے ہیں سیٹل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد بھی اس کی ہان ہانگانے والا اور باہر کھڑے بندوں میں آنے والا وہ بڑے دل گر جاتا ہے ہمارے پوچھتا بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو کے ساتھ ملتے میرے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں اپنا ذاتی طور کے ذریعے جتنے بھی کسی سے کوئی مدد نہیں کوئی پارٹی نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی فرقہ نہیں سیاست میں حصہ نہیں لیتا کسی قسم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اکیلنا تنہا اس ساری چیز کو ذرائع میرے ہاں کے آپ کو معلوم ہے تب اسلام اس کے پینسلٹ ہم ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لکھایا کرتے ہیں میرا ہفتہ دار درج اس کے پیش جو رفاڈ ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اور اب باہر انگلینڈ اور امریکہ ساتھ میں اس کے ذریعے سے قرآن کی آواز ہے جو ہے وہ باہر جا رہی ہے یہ وہ ذرائع ہیں جس وقت اپنے معذور وسط کے مطابق ان کو میں استعمال کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں عمر اب میری قریب اَسی کے قریب ہونے تو آئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے مرحلے کے بعد اس عمر میں بھی دی یہ کچھ اسی طرح سے کیے چلا جا رہا ہوں اور یہ کسی پر نہ احسان ہے نہ میرے ایمان کا تقاضا ہے میرے دل کی پکار ہے جس کو پکارتا جاتا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ اس فوانہ ہی دے گا اس پکار کو زندہ رہتا ہوں مطلب یہی ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں مسجد ہوں تہذیب کا سبب اپنے بھی خفام ہے بے گانے بھی ناخوش خوش کیوں میں زہرِ فلاحل کو کبھی کیا نہ کر سکتا اور ایمان میرا یہ ہے کہ غلط اور صحیح حق پر باطل جائز و نہ جائے اور واحد معیار سناتی کتاب ہے اور ہر شخص کے لیے میں کہتا ہوں کہ گر تو می کا مسلمان بھی سنگ میز ممکن جز بخر ہاں سنگ ہسبنا کتاب اللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ کے نام میں بعض چلا جا رہا ہوں اس لیے کہ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہی کتاب کافی ہے تمہارے لیے ساتھ یہ ہے میری آواز میری بھی یہ ہے میرے خلاف رابطے گندہ اور یہ میرے ساتھ معدوم کے ذرائع ہیں جن کو میں استعمال کر رہا ہوں جس سے اس کو اچھا سمجھے اور انہوں نے یہ ضرورت ہو کہ وہ باہر جا کے بھی کہیں وہ اس کو آگے پہنچاتے نہ کہیں مجھے کسی سے دلا نہیں کوئی شکا نہیں جس کے دل کی بخار ہے وہ زبان پہ محرو جس کے دل کی بخار نہیں ہے میں اس کی زبان سے بھی یہ نہیں سننا چاہتا اس میں مناسبت کا تو آئی کا بھی یہ ہے عزیزہ میرا مطلب یہ ہے کہ میرے خلاف تھوڑا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ کئی اور کئی آوازیں نکلے گی